السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ برعالمین واشد اللّہ, اللہ وعلا الہ وعلا اللّہ وحد اللہ شریق اللہ واشدن محمدن ابدر رسول صلاۃ اللّہ وسلم ولا و صحابی و منحدہ بحدی وسن بسنت معزد و مکرم سامعین و ناظرین کے فضل و کرم سے دوبارہ دعوا کی اس مسجد میں عقیدہ واسطیہ کی شرح کی شروعات کی جا رہی ہے جو تقریباً ڈھائی مہینے تک رکی ہوئی تھی دوبارہ اللہ رب العامین کی طرف سے توفیق مل رہی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات سے اس طرح کی پروگرام میں شرکت کی درخواست بھی کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں یہ علم کی مجلسیں ہوتی ہیں اور علم کی مجلسوں میں شریک ہونا عجر اور ثواب کا باعث ہوتا ہے جس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے شروع کی گئی ہے وہ کتاب عقیدے پر بہت ہی اہم کتاب ہے اور اس کتاب کا نام عقیدۂ واسطیہ ہے اور اس کے مؤلف اور مصنف امام اور مجدد شیخ الاسلام تعمیریہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں کی کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی تھی اور ان کی جائے گی آج سے جس موضوع کو مصنف نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین کی جو منفی صفات ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ حرب العامین کی جو صفات ہیں ان کے کئی اعتبارات ہیں کچھ صفات ایسے ہیں اور وہ سب سے زیادہ ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا ہے قرآن میں ذکر ہے اور صحیح حدیثوں میں ان صفات کا ذکر ہے ان صفات کو ثبوتی صفات کہا جاتا ہے یعنی ثابت شدہ صفات یا تو قرآن میں ان صفات کا ذکر ہے یا تو حدیث میں ان صفات کا ذکر کیا گیا اور حدیث برا صحیح حدیث ہیں انہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کی پران و حدیث کے اندر نفی کی گئی ہے انہیں منفی یا سلمی صفات کہا جاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں ان صفات کا اقرار اور اسبات نہیں کیا جائے گا یہاں سے مصنف الرحمت اللہ علیہ انہیں صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن صفات کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جیسا اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا عزب اللہ کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کی بیوی ہے یا شریک کے صلی اللہ رب اللہ نفی کی ہے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اللّہ ارب الامن کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کے برابر نہیں تو ان صفات کا تذکرہ آج سے آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا انہیں صلبی اور منفی صفات کہا جاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے ان صفات کی نفی کی اپنے بارے میں کیونکہ یہ سب نقص ہے عجز اور کمی ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہے لہذا یہ صفات اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ غلط ہے اللہ رب العالمین نے ان صفات کی نفی کی ہے انہیں صلبی اور منفی صفات کہا جاتا ہے تو آگے مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کو آیتوں کو بیان کریں گے تقریباً گیارہ بارہ آیتیں مصنف نے بیان کی ہیں اس موضوع کے حوالے سے آج ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے اور اس آیت کی شرح یا اس کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے سب سے پہلی آیت جو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کی ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے اللہ تعالیٰ کرشاد ہے ابود وسط عبادت ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے ف ابود ہو تم اس کی عبادت کرو صرف اسی کی عبادت کرو وسطبل عبادت ہی اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہو قائم رہو جمے رہو فلط علم الحسمی کیا اللہ رب العالمین کا تم کوئی ہمسر اور کوئی اس کے برابر سمجھتے ہو جانتے ہو یعنی اللہ رب کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال اور کارکردگی میں تو اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہو سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا وہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے وہی سب کا رازق ہے تو یہ شور مریم کی آیت نمبر 65, 65 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ بلامین کے کوئی ہمسر نہیں ہے اللّہ ابرامین کے کوئی برابر نہیں ہے لہذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ابلامین کے برابر بھی کوئی ذات ہے تو کفر کا عقیدہ ہے اللہ کے برابر کوئی ذات نہیں ہے نہ اس کی ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے اور نہ افعال اور کارکردگی کے لحاظ سے اللہ ابرامین اکیلا اور تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی سازی نہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے تو عشاط کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر کوئی اس کے برابر نہیں ہے اللہ نے کیا فمائے رب السما واتر اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جب وہی رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا تو اللہ نے اس کے بعد کیا حکم دیا فابھ ہو تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو کیونکہ جو خالق ہے جو رب ہے اسی کے لیے کمال ہے اسی کے لیے ہمیشگی ہے اور جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا تسلیم کر لیا تو اللہ تعالی ہی کی ذات عبادت کی مستحق ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے جب وہی سب کا رب اور خالق اور مالک ہے جب آپ نے ہم نے تسلیم کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب اور خالق ہے مکہ کے مشرک بھی اللہ تعالی ہی کو رب اور خالق اور مالک مانتے تھے لیکن وہ اللہ ہر برامن کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے تو اللہ کہتا ہے جب تم اللہ ہی کو رب مانتے ہو اسی کو خالق اور مالک مانتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو کسی اور کے بات نہ کرو کیونکہ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں اللہ خالق ہے اللہ کے لیے ہمیشگی ہے باقی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے اللہ ہی سب کا مالک ہے باقی مالک نہیں ہیں اگر کسی کے پاس کوئی ملکیت ہے تو ہمیشگی کے لیے نہیں ہے یہ ملکیت ختم ہو جانے والی ہے آسمانوں اور زمینوں کا وارث اور ہمیشہ باقی رہنے والا وہ ذات جسے کبھی فنا لاحق نہیں ہوگی وہ اللہ رب العامین کی ذات لہذا اللہ رب العامین ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم اور دائم رہو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا عبادت کیا ہے میرے بھائی عبادت ہر وہ چیز جس کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے یا جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آپ کو کرنا ہے جس سے دور رہنے کا حکم دیا اسے سے آپ کو دور رکھنا رہنا ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے چاہے وہ زبان کے عبادات ہوں یا اعمال ہوں جن سے بھی اللہ رب بلامن راضی اور خوش ہے ان تمام چیزوں کو بجا لانا اور جن کو اللہ پسند کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا نام عبادت ہے عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے عبادت چھوڑنے کا بھی نام ہے جیسے اللہ رب بلامن کے ساتھ شرک نہ کرنا بدعت نہ کرنا خرافات نہ کرنا اللہ رب العامن کے بارے میں غلط عقیدے نہ رکھنا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا یہ بھی عبادت ہے عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے جسے سنت ہوتی ہے سنت صرف کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے سنت ترقی بھی ہوتی ہے یعنی جو چیزیں ہمارے بھی نے چھوڑ دی ہیں ان چیزوں کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے کیوں چیزیں ہم نہ کریں کیونکہ ان چیزوں کا کرنا بدعت کہلاتا ہے اور بدعت سے دوری اختیار کرنا واجب اور ضروری ہے اللہ کے سرکدی سمن عمل عمل لئی سلیہ امرون فواردُن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اسے دوری اختیار کرنا ضروری ہے جن چیزوں کو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے ان چیزوں کو ہم نہیں کریں گے جن چیزوں کو ہمارے نبی نے انجام دیا کیا ان چیزوں کو ہم بجا لائیں گے ان چیزوں کو ہم کریں گے تو عبادت دو چیزوں کا نام ہے کرنے کا بھی اور چھوڑنے کا بھی اسی لیے اللہ ابراہین کیا فرمایا وہ عبد اللہ ولا تو شرک و بے ہی سیاح صرف اللہ کے باد اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو شرک جو نہیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جو بدعت نہیں کرتا خرافات نہیں کرتا رسم و رواج نہیں کرتا وہ اللہ البراہین کی عبادت میں رہتا ہے کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی نا کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے جو شرک نہیں کرتا بدات نہیں کرتا نافرمانی نہیں کرتا وہ اللہ اربامن کی بات کرتا ہے وہ اللہ اربامن کی بات میں رہتا ہے لہذا عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے عبادت چھوڑ دینے کا بھی نام ہے کون سی چیزیں چھوڑ دینا جن چیزوں کے چھوڑ دینے کا اللہ نے یا اس کے نبی نے حکم دیا ہے ان چیزوں کا چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے عبادت کی تعریف میں امام نے تیمیہ فرماتے ہیں اسم منجام بہت ہی جامع نام ہے یہ ما بہ اللہ یادا <يَرْضًا> ہر اس چیز کو جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جسے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے من الاقوال اقوال ولافعال ظاہرہ ول <وَالْبَاطِنَا> چاہے وہ اقوال ظاہری ہوں وہ افعال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں نظر آنے والے ہوں یا نظر آنے والے نہ ہوں ان تمام چیزوں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے ان کے کرنے کا نام عبادت ہے اور وہ تمام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ خوش ہوتا ہے نہ پسند کرتا ہے ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان نافمائی نہ, نہ کرے انسان ذنا نہ کرے چوری نہ کرے انسان جھوٹ نہ بولے انسان رشوت نہ لے انسان کوئی غلط نہ کام نہ کرے شرک اور بداعت نہ کرے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو نہ کرے انسان چیزوں کو چھوڑ دے لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام بھی عبادت ہے عبادت جہاں کرنے کا نام ہے وہیں چھوڑ دینے کا بھی نام ہے تو عبادت کا حکم اللہ نے دیا فا ابودہ اللہ الب الامن کی عبادت پر آپ قائم رہ رہے ڈٹے رہے ہیں اس کی عبادت پر عبادت میرے بھائیوں جو بھی عبادات ہیں ان کو چار حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے کچھ عبادات ایسی ہیں جو قولی ہیں زبان سے کی جانے والی قرآن پڑھنا صبح شام کی دعائیں پڑھنا یہ سب زبان کی عبادات ہیں نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ سب زبان کی عبادت ہے قولی عبادات ہے انسان زبان سے کرتا ہے اس کو کلمہ پڑھنا اسلام میں داخل ہونا کلمہ پڑھ کر کے یہ سب زبان کی عبادات ہیں کیا ہیں خطبہ دینا یہ سب زبان کی عبادات ہیں جو بھی زبان سے کی جانے والی عبادات ہیں یا اس طریقے سے غیبت نہ کرنا آپ اگر غیبت نہیں کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں گالی نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے گالی نہ دینا تو اس طریقے سے قولی عبادات زبان سے کی جانے والی عبادات اور ایک ایسی عبادت ہے جو فعلی ہے عمل زبان کے علاوہ جسم کے جو بھی آزہ اور جوارے ہیں ان سے جو آپ کریں گے اس کو عملی عبادت کہا جاتا ہے جیسے آپ رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی کو زمین پر ٹھکاتے ہیں اللہ ہر بلامین کے لیے یہ سب کیا ہے یہ عملی عبادات ہیں کیا ہے ہی؟ یہ یہ عملی عمل کی جانے والی عبادات آپ روزہ رکھتے ہیں یہ بھی عملی عبادت ہے آپ نماز پڑھتے ہیں عمل ہے ہی. یہ آپ حج کرتے ہیں عملی عبادت ہے یہ ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے زبان کے علاوہ اور دیگر چیزیں وہ فعلی اور عملی عبادات کہلاتی ہیں تیسری عبادت کیا ہے قلبی دل سے کی جانے والی عبادت نیت یہ دل کا عمل ہے خوشی اور خزو اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ کی طرف رجوع کرنا جو دل کے اعمال ہیں یہ تمام چیزیں قلبی عبادات کہلاتی ہے دل سے کی جانے والی عبادات انسان نیت زبان سے نہیں کر سکتا ہے دل میں ہوتا ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں شاہ کی نماز پڑھنے یا کوئی بھی نماز آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اسی کو نیت کہا جاتا ہے یہ زبان سے ادا کرنا یہ بدات ہے آج بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زبان سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں زہر کی چار اکات میرا محکابہ شریف اللہ کے واسطے بسم اللہ اکبر نیت انسان زبان سے نہیں کر سکتا ہے نیت کی جگہ دل ہے دل سے وہ گر جانے والی عبادت ہے آپ مسجد کے لیے آتے ہیں یہی آپ کی نیت ہے آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں ایشا پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا عید کی نماز پڑھنے جا ہوں بقرعید کی نماز پڑھنے جا یا اس طریقے سے میں اتر پڑھنے جا رہا ہوں آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے بغیر ارادے کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا انسان کے دل میں ارادہ ہوتا اس کے بعد انسان اس کو انجام دیتا ہے تو نیت دل کا عمل ہے خوشو اور خضو محبت خوف اور ڈر خشیت یہ ساری جو عبادات ہیں یہ دل کی عبادات ہے اور دل کی عبادات بہت اہم ہوتی ہیں اس لیے دل کی کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شر کہلاتا ہے جتنی محبت اللہ تعالی سے ہے اگر اسی طرح محبت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں گے آپ نے گویا کہ اللہ تعالی کے ساتھ شعر کیا جتنا خوف اللہ تعالی کا ہمارے دل میں ہونا چاہیے جو خوف سر کہلاتا ہے وہ خوف اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا آپ کے دل میں ہے یا ہمارے دل میں ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ گویا کے شیر کیا قلبی عبادات ہے دل میں کی جانے والی یا دل سے کی جانے والی عبادات چوتھی عبادت مالی عبادت ہوتی ہے زکات ہے صدقات و خیرات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کو عقیقہ کرنا قربانی کرنا زکات دینا یہ ساری مالی عبادات ہیں تو ان چار حصوں میں تمام عبادتوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں زبان سے کی جانے والی عبادت عمل سے کی جانے والی عبادت قلب دل سے کی جانے والی عبادت اور مال سے کی جانے والی عبادت تمام عبادات انہی چار حصوں کے درمیان ان چار چیزوں کے درمیان گردش کرتی ہیں جو چار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ان چار چیزوں سے اور کوئی چیز نکلنے والی نہیں ہوتی ہے اور اوقات اور دنوں کے اعتبار سے عبادات کو کئی حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک کچھ عبادتیں ایسی جو ہمیشہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہیں جس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے ہاں یہ کہ انسان اگر ہمام میں ہے پیشہ پیخانہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا لیکن حمام سے باہر نکلا چاہے سورج نکل رہا ہو چاہے سورج ڈوب رہا ہو کوئی بھی وقت ہو انسان سفر میں ہو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے زمین پہ بیٹھا ہے اور اپنی زبان سے استخفر اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے اور اس طریقے سے ذکر اذکار کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے ہر حال میں کی جانے والی عبادت کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں علم حاصل کرنا توحید پر قائم رہنا شرک نہ کرنا حسن سلوک کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ سب عبادات ہیں اس کے لیے کوئی وقت نہیں متعین ہے کہ آپ اسی وقت میں آپ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اسی وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے باقی اوقات میں نہیں کریں گے نہیں تو یہ جو عبادات ہیں ہر وقت کی جانے والی عبادات ہیں کچھ عبادات ہے اسے نمبر دو روزانہ کی جانے والی عبادات جیسے اذان دینا ہر دن کی عبادت ہے اقامت کہنا نماز پڑھنا ہر دن کی عبادت ہے یہ دن میں یعنی روزانہ انسان ان تمام عبادات کو کرتا ہے پانچ وت کی نماز انسان پڑھتا ہے اتر کی نماز پڑھتا ہے شراک کی نماز پڑھتا ہے یا یعنی اس سے سنت موقع انسان پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے روزانہ کی جانے والی عبادات ہیں نمبر تین ہفتے میں کی جانے والی عبادات کچھ عبادات ہے اسی جو انسان ہفتے میں ایک بار کرتا ہے جمعہ کا دن غسل کرنا ہے جمعہ کے دن شور کہاف کی تلاوت کرنا ہے جمعہ کا خطبہ دینا ہے جمعہ کا خطبہ سننا ہے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے یہ ہفتے میں ایک بار کی جانے والی عبادت ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ یہ ہفتے میں کی جانے والی عبادت ہے کہ انسان ہفتے میں ایک بار اس کو کرتا ہے تو یہ ہفتے میں کی جانے والی عبادت ہے کچھ عبادات ایسی ہیں جو ماہ میں مہینے میں ایک بار کی جاتی ہیں مہینے میں جیسے آپ ہر مہینے تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ کر رکھتے ہیں ایامے بھی جس کو کہا جاتا ہے تو یہ مہینے میں ایک بار کی جانے والی عبادت ہوتی ہے کہ انسان اسے مہینے میں صرف ایک بار کر سکتا ہے ہر مہینے عربی چاند کے لحاظ سے تیرہ اور چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا ہر مہینے کی جانے والی عبادات ہوتی ہے کچھ عبادات ایسی ہوتی جو سال میں کی جاتی ہیں جیسے رمضان کا روزہ ہے آپ سال میں صرف ایک بار رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں زکوٰۃ انسان سال میں ایک برتبہ دیتا ہے عید اور بقرید کی نماز انسان سال میں ایک بار پڑھتا ہے ہر دن ہر مہینہ ہر بار نہیں پڑھتا ہے سال میں ایک بار عید اور بقرعید کی نماز ہے ایسے شب قدر ہے سال میں شب قدر ایک بار آتی ہے رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں انسان اعتکاف کرتا ہے یہ سال میں کی جانے والی عبادت ہے زکوۃ انسان سال میں دیتا ہے ارفے کا روزہ ہے عرفہ کا روزہ یہ ذیلجا کی نو تاریخ عرفہ کا دن جو روزہ ہے یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے ایسے شوال کے روزے ہیں شوال کا جب مہینہ آئے گا تب آپ وہ روزہ رکھیں گے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے شوال کے چھ روزے اللہ کے سلو کے حدیث ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے شوال کے چھ روزے رکھتا ہے تو وہ گویا کی پورے سال کا روزہ رکھتا ہے سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی حبادت ہے شوال کا روزہ محرم کا روزہ ہے محرم مہینے میں سال میں ایک بار آتا ہے ماہ محرم کے آشورہ کا روزہ 9 دس یا دس گیارہ کا روزہ یہ سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے اور کچھ عبادات ایسی ہیں نمبر چھ جو زندگی میں ایک بار کی جاتی ہیں ایک بار بس حج ایک بار ہے عقیقہ ایک بار ہوتا ہے ختنا انسان ایک بار کراتا ہے یا بار بار ختنہ ہوتا ہے زندگی میں ایک بار انسان کا ختنہ ہوتا ہے زندگی میں ایک بار انسان کا عقیقہ ہوتا ہے یا انسان زندگی میں ایک بار حج کرتا ہے ایک بار یہ فرض ہے باقی آپ جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نفلی حج لیکن زندگی میں ایک بار ہی اللہ رب اللہ نے حج فرض کیا ہے تو جو بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات اوقات اور کے اعتبار یا دنوں کے اعتبار سے ان چھ حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں یہ عبادات کا دار و مدار میرے بھائیوں قرآن اور حدیث پر ہے بس قرآن سے ثابت ہونا چاہیے صحیح حدیث سے نبی کی سنت صحیحہ سے ثابت شدہ سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے اللہ کے سرق حدیث سے من عمل عمل اللہ سے علیہمرون جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم سے ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے وہ عمل مردود اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا لہذا اس کے عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے عبادت کرنے کے لیے ثبوت ہوگا تب عبادت کریں گے اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تب وہ نہیں کیا جائے گا ہمارے بھی نہیں کیا ہمارے لیے کافی ہے وہ اس لیے نہ کرنے کی دلیل نہیں مانگی جائے گی آج بہت سارے لوگ جیسے عید ملاد النبی مناتے ہیں ہے کہ نہیں ہے رجب کے کوڈے مناتے ہیں یا شب برات مناتے ہیں یا زبان سے نہیں ادا کرتے ہیں نماز سے پہلے یا اس طریقے بہت سارے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بداعت کی جاتی آپ جب ان سے منع کریں گے کہ بھائی مت کیجیے تو کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے کہ عید ملادنبی نہ مناؤ شب برأت نہ مناؤ کہاں کوئی حدیث ہے شب برأت نہ منانے کی یا زبان سے نیت ادا نہ کرو کوئی حدیث ہے نہیں کوئی حدیث ملے گی کوئی حدیث نہیں ملے گی کرنے کے لیے دلیل چاہیے نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے نہ کرنے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے مانا عامل عمر اللہ علیہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے اگر ہمارے نبی نے کیا ہوتا اس کا ثبوت ہوتا اس کا ذکر ہوتا ہے جیسے آپ کی ساری باتوں کا ذکر ہے سارے اعمال کا ذکر ہے اس کا بھی ذکر ہوتا آپ نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہمیں چھوڑ دینا اس لیے میں نے شروع میں کیا بتایا کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہے سنت فعلی کرنے والی سنت سنت ترکی چھوڑ دینے والی جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہماری لیے سنت ہے ہمارے نبی نے شب برأت نہیں منایا ہے منایا نبی نے اس لیے نہ منانا یہ سنت ہے ہمارے نبی نے عید ملادنبی منایا نہیں منایا نا تو ہم نہ منانا یہ ہمارے لیے سنت ہے تو ہمارے بھی نہیں کیا آپ کا نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ سنت نہیں ہے کرنے والے کو دلیل دینا ہے جو کرے گا اس کو دلیل لے کر کے آنا ہے جیسے آپ کوئی نماز بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑی گی اس کے لیے بھئی آپ اتری کی نماز پڑھ لیں اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے تاجد کی دلیل ہے کہ نہیں ہے اشراک کی دلیل ہے؟, ہے نا دلیل لیکن آپ کو ایسی نماز پڑھیں جس کی دلیل نہ ہو آپ بچے کا عقیقہ کریں دو رکعت نماز پڑھیں جب آپ کریں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی ٹھیک ہے کہ بھائی ہمارے نبی نے عقیقہ کیا تھا تو دو رکعت نماز پڑھی تھی اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں دلیل دینی پڑے گی آپ کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے نہ کرنے کے لئے نبی کا فرمان کافی ہے من نہ فی امرنا ہادہ ما میں نو فا جس نے ہماری شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو آپ کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی آپ نے نہیں کیا ہم بھی اس کو نہیں کریں گے لہذا کرنے کی دلیل چاہیے نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی کیا ہمارے نبی نے کسی حدیث کے اندر یا اللہ رب العالمین نے قرآن کی کسی آیت میں فرمایا ہے کہ جب تو نماز پڑھو تو ایک رکاعت کے اندر ایک ہی رکو کرو دو رقو نہ کرو کہیں فرمایا ہمارے نبی نے ہاں؟ نہیں فرمایا نا ماشاء اللہ بچہ بتا رہا ہے کہ نہیں فرمایا اللہ نے یا نبی نے نہیں فرمایا کہ دو رقو نہ کرو اب کوئی آدمی اگر دو رقوع کرے گا تو اس کا دو رقو کرنا صحیح ہوگا وہ کہ بھئی اللہ نے کہا منع کیا ہم کریں ہم تین سجدے کریں گے ایک رکعت کے اندر چار سجدے کریں گے رکعت کے اندر سجدہ کرنا عبادت ہے رکو کرنا عبادت ہے جتنا زیادہ رکو کریں گے اتنا زیادہ سوا ملے گا وہ یہ بات کہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو کہیں کہ ہمارے بھی نہیں کیا ہے ہمارے بھی نہیں کیا اس لیے نہیں کریں گے نبی کے طریقے سر کر کے آئیں گے حالانکہ کہیں بھی اللہ اور بلاب نے نہیں فرمایا کہ دو رکو نہ کرو ایک رکعت میں یا ہمارے نبی نے کہیں نہیں فرمایا کہ ارکات میں دو رکو نہ کرو تین رکو نہ کرو کہیں فرمایا نہیں فرمایا کیوں نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی نہیں کیسے نہیں کرتے ہیں؟ یہی مثال تمام جو ہے وداعت کی ہے جو بھی کرے اس کو بتا دو کہ بھئی ہمارے نبی نہیں کیا خلاص ہمارے نبی نے عید مراد نبی نہیں بنایا کیوں بناتے ہیں آپ آپ اس کو کہیے یہ بات وہ کہے تو آپ اس کو دلیل میں کہیے کہ بھئی چلیے میں نماز پڑھتا ہوں ارکات کے اندر دو کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے منع فرمایا دو رخو کرنا نہیں فرمایا تو کہے گا بھائی ہمارے نبی نہیں کیا اس لیے مت کیجئے تو آپ وہیں کہیے ہمارے نبی نے میلاد النبی نہیں کیا آپ کیوں کرتے ہو بھائی ہمارے نبی نے رجب کے کنڈے نہیں منایا شب برات نہیں منایا پھر آپ کو مناتے ہو جب ہمارے نبی نے یہاں دو رخو نہیں کیا اس لیے آپ نہیں کرتے ہو دو رخو تو ہمارے نبی نے رجب کے کنڈے بھی نہیں منایا پھر آپ رجب کے کنڈے مناتے ہو بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے کرنے والا دلیل دے گا نہ کرنے والا دلیل نہیں دے گا والا دلیل دیتا نہیں ہے گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے نا اب ایک گاڑی مان لیجیے باہر ہے کسی کی میں کہاڑی نہیں ہے آپ کہیے کہ آپ دلیل لے کر ہو کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے یہ دلیل میں لے کر گا یہ جو کہے گا گاڑی میری اس کو دلیل دینا پڑے گا اس کو استمارا دکھانا پڑے گا نا پیپر اس کو دکھانا پڑے گا جو کہے گا میری گاڑی ہے جو دعوی کرے گا کہ میری گاڑی ہے اس کو دکھانا پڑے گا استعمال اور پیپر بھائی آپ کے نام پر یہ گاڑی ہے آپ کے میں کہہ رہا ہوں بھائی میری گاڑی نہیں ہے یہ آپ کے آپ دلیل لے کر کیا ہو آپ کی گاڑی نہیں ہے آپ سبوت لے کر کیا ہو گاڑی نہیں ہے انکار کرنے والے سے دلیل نہیں مانگا جاتا ہے دلیل وہ دیتا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ یہ سنت ہے میلاد النبی بنانا ہم کریں گے تو آپ کو دعوی ہے آپ کا آپ کو دلیل دینی پڑے گی جو منع کرے گا اس کو دلیل نہیں دینی پڑے گی منع کرنے والے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے کہ ماں نہارن اللہ کے سل کے حدیث علیہ کم سنتی و سنت الخلف راج دین. میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفاء راج کی سنتوں کو لازم پکڑو یہ خلفاء راج کی نہ سنت ہے نہ ہمارے نبی کی سنت نبی نہیں کیا اس لیے اس کو نہیں کیا جائے گا لہذا عبادت کا دار و مدار قرآن اور صحیح حدیث صحیح سنت پر ہے عقل سے کوئی عبادت ثابت نہیں کی جائے گی اگر عقل سے عبادت ثابت ہوتی دنیا میں نبی آنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے دین کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے وہی پر ہے قرآن اور صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہوگی صلب صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا وہ عبادت ہوگی اور جو ثابت نہیں ہوگا اس کی عبادت نہیں کی جائے گی تو یہ عبادت کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے تو اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے دعا کرنا عبادت ہے اللہ کو پکارنا عبادت ہے اللہ ہی کو پکاریں گے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہوگا یا عبد القاد جیلانی لوگ یا محمد کہتے ہیں گاڑیوں پہ لکھا رہتا ہے یا اللہ یا محمد لکھا رہتا کہ نہیں لکھا رہتا یا محمد یا عبد جلانی جیلانی یا غوث پاک یا حسین یہ سب شرک ہے اللہ تعالی کے ساتھ یہ ایسا شرک ہے اگر انسان توبہ نہیں کیا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں یہ بہت بڑا شرک ہے یہ جہنم ہمیشہ رکھنے والا شرک ہے یہ اس لیے عبادت صرف اللہ رب ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کریں گے اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہوگا یہ چاہے نبی کا سجدہ ہو چاہے رسول کا سجدہ ہو چاہے کسی فرشتے کا سجدہ ہو چاہے کسی انسان کا کسی امتی کا سجدہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں حرام ہے شریعت کے اندر آج دیکھیے ملکوں میں ہمارے لوگ غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں پیروں کا سجدہ کرتے ہیں خبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اور پیروں کے سر میں جا کر کے پا, پا, پاؤں میں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں نا از جو پیشانی اللہ کے دربار میں جھکنی چاہیے وہ پیشانی مخلوق کے سامنے جا کر کے جھکتی ہے غیر اللہ سے لوگ مانگتے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لیے یہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا تو ہمیں اللہ رب الامن کے بات پر قائم رہنا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اما خلق الجن اور انس اللہ عبدن اور جناتوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ کی توحید پر قائم رہیں اللہ کی عبادت پر قائم رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ پھیرائیں تو اللہ متفع آبد ہو اللہ کی عبادت کرو وہ تبیرل عبادت ہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہو قائم رہو اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہو کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے وہ ابرب کا حت یاتیقل یقین جب تک موت نہ آ جائے جب تک رب کی عبادت پر قائم رہیے ہمارے یہاں جو بدعتی لوگ ہیں صوفی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حتی یاتیقل یقین کا مطلب یہ جب آپ کو یقین ہو جائے اللہ کی ذات پر اس وقت تک عبادت کیجئے اس کے بعد چھوڑ دیجیے عبادت من اللہ اسی لیے ان کے ہاں ایک وہ ہے وقت متعین ہے اور ان کے ہاں کچھ درجے ہیں ایک درجہ فناف اللہ کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا اگر کوئی اس درجے پر پہنچ گیا تو ان کے یہاں کوئی یہ بات نہیں کرتا کہتے ہیں خلاص اب ہمارے ہم کو یقین ہو گیا اب ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہاں یقین سے کیا مراد ہے موت صحابہ نے اس کی تفسیر موت کی ہے جب تک موت نہ آ جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی یہ پر قائم رہیے چھٹکارا نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرز الموت میں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی کی بات پر قائم ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اگرچہ کھڑے ہو کر کے نہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے نبی سے پڑھ کر کے کوئی اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا ہے اللہ نب نبی کو حکم دے وہ ابدرب کا حتیہ یا یقین جب تک موت نہ آ جائے جب تک رب کی بات کیجئے یہاں یقین سے مراد موت ہے اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں قرآن کو صلب صالحین کی تفسیر پر سمجھنا ہے یقین کی تفسیر کیا کی صحابہ نے سرب سالین نے موت جب تک موت نہ آئے جب تک اللہ کی بات کیجیے آنکھ بند ہو گئی روح نکل گئی یا بات آپ اس سے مستثنا ہو گئے جب تک موت نہ ہو جائے انسان کی جب تک اللہ کی بات پر قائم رہنا ہے یہ تو صوفیوں کی اہل باطل کی تفصیل ہے یقین سے مراد یہاں پر اللہ کی ذات پر یقین کہ اگر یقین کام ہو جائے تو اللہ کے بات چھوڑ دیجیے نوز بلّہ کیا بیاکرام سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا باتیں کیا کرتے تھے اللہ نے پہ نبی کو دیا آپ کے قدم مبارک اندر ورم آ جاتا تھا اللہ کی بات اس صاحب کیا کرتے تھے تو یہاں یقین سے مراد اللہ کیا ہے موت ہے جب تک انسان کو موت نہ جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین کی بات پر وہ قائم رہے وہ استبیر لے ڈٹے رہیے چھٹکارا نہیں ہمیں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا ہے وہ انسان نہ کر پائے نہیں کر... کرے گا مان لیجیے. مجبوری ہے لیکن کچھ عبادات ایسی جس کو انسان کو کرنا ہی کرنا تو عید پر ہمیشہ قائم رہنا شرک نہیں کرنا نماز ہمیشہ پڑھنا انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بڑھ کر کے پڑھنا چلو بھائی اور دیگر نمازیں ہیں سنتیں ہیں یا مستحب چیز نمازیں نہیں کر سکتا انسان کسی عذر کی بنا پر نہ کرے اس کو لیکن جو فرض ہے جو واجبات ہیں ان کو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے جب تک انسان کو موت نہ آ جائے جب تک انسان کو کرنا اس کو چھوڑ نہیں سکتا اس کو اس عبادت کو وہ. اس کو کرنا ہی کرنا ہے اللہ کے بات پر انسان کو قائم رہنا ہے اور صبر تین طرح کا ہوتا ہے ایک صبر اللہ کی عبادت پر قائم رہنا و سب اللہ کی عبادت پر قائم رہیے اور جو تکلیف آئے اس کو صبر کیجئے اس کو برداشت کیجئے جیسے آپ وضو کرتے ہیں سن ٹھنڈی میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ برداشت کرتے ہیں کہ گرمی میں آپ آتے گرمی لگتی ہے پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو عبادت میں جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کیجئے اور ایک اور ایک صبر ہوتا اللہ کی معاشیت سے دوری اختیار کرنا صبر علما آص اللہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا دل کہتا ہے برائی کرنے کے لیے نفس کہتا ہے رشوت لے لیں نفس کہتا ہے حرام کمائی کریں تاکہ ہم بھی مالدار بن جائیں نفس کہتا ہے کہ چوری ڈکیتی کریں یا ذنا کریں نہ باللہ کوئی بھی حرام کام آپ اپنے صبر کو روک کر کے رکھیے نفس کو صبر کیجئے برائی سے دوری اختیار کیجئے یہ بھی ایک طرح کا صبر ہوتا ہے دونوں طرح کا صبر ہوتا ہے تیسرا صبر یہ ہے کہ جو تکالیف آئیں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں آپ کی زندگی میں آپ کو بیماری لاحق ہو گئی کسی عزیز کی موت ہو گئی کسی قریبی کی وفات ہو گئی آپ نے بزنس شروع کیا آپ کو خسارہ ہو گیا نقصان ہو گیا ہے کہ نہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ آپ اس پر صبر کیجیے یہ بھی طرح کا صبر ہے اللہ کس کو گدی سے مومن کو اگر کانٹا بھی چکتا ہے اور اس پر صبر کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے عجر دیتا اور یہ مومن کے لیے ہوتا ہے نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور کوئی تکلیف اور مصیبت آئے اس پر صبر دونوں حالتوں میں انسان کو اجرا اور ثوا ملتا ہے اور یہ مومن کے لیے ہوتا ہے کیونکہ مومن ہی صبر کرتا ہے کافر کا تو اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ لہذا جو تکالیف اور مصیبتیں پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا اور صبر اول والا میں ہوتا ہے شروع میں صبر ہوتا ہے بیچ میں آخر میں صبر نہیں ہوتا ہے آخر میں تو انسان کو وقت صبر کرنا سکھا ہی دیتا ہے اس جب کوئی تکلیف آ اگر آپ نے پہلے سبر کر لیا اصل صبر ہوا ہے اللہ کے سو کہ صدمتی نولا پہلے صدمے میں پہلے شروع میں صبر کرنا بچے کی وفات ہو گئی بھائی بہن کی وفات ہو گئی بیوی بی کی وفات ہو گئی انسان روتا ہے چیختا چلاتا ہے کچھ کر سکتا نہیں کچھ کر سکتا بعد میں صبر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوتا وہ صبر نہیں اس کو صبر نہیں کہا جائے گا پہلی بار آپ کو تکلیف ہے آپ کو صبر کرنا ہے آنکھ سے آنسو گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں اتنا شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن چیخنا چلانا رونا دھونا گریبان چا کرنا اور روتی چیختیں چلاتی ہیں جی ہاں یہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ بعد میں صبر تو ہو ہی جائے گا آپ کیا کر سکتے اللہ کو بگاڑ سکتے اللہ کچھ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے صبر تو ہو ہی جاتا ہے آخر میں وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے دھیرے دھیرے انسان کو صبر ہو جاتا ہے لیکن صبر کی آزمائش کب ہوتی ہے آپ کی جب پہلے آپ نے صبر کر لیا اولاد دی اللہ نے چھین لیا اللہ کی بھئی نعمت تھی اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لیا تکلیف ہے دل میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم شکایت نہیں کرتے لوگوں جا کر کے اور روح چیختے چلاتے نہیں ہیں اللہ نے ایسا کیا اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا اولاد دی اللہ نے لے لیا اللہ کا نا اللہ کے انصاف نہیں اللہ کے عدل نعوذ باللہ یہ سب کفریہ بات ہیں یہ دینے والے لے لیا آپ کو آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ قرضہ مانگ لیا تو اس پہ تکلیف ہونی چاہیے قرض ہے ہمارے پاس ہو کسی نے آپ کے پاس امانت رکھا دو ہزار تین ہزار ایک لاکھ ریال واپس مانگ لیا امانت تھی تکلیف ہونی چاہیے اس کی اس کی چیز ہے بھائی اس نے مانگ لیا واپس لے لیا خلاص اللہ نے دی تھی اللہ نے واپس لے لیا ان لہ ہو انہ راج ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں سب کو اللہ کے پاس جانا اس میں رونے دھونے کی بات کیا اس لیے آپ دیکھیے سعودیوں کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے بیوی کی وفات ہوگی الحمد للہ ماں کی وفات ہوگی الحمد باپ کی فات ہوگی الحمد للہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھائی ہر حال میں صبر کرنا آپ کو کچھ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے ان اللہ عں اللہ جب پڑھیے آپ کچھ نہیں کر سکتا انسان اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا واپس لے لیا خلاص کہانی ختم ہو گئی ہماری اس پر رونا چیخنا جاہلیت کے طریقے سے اور اس طریقے سے جو ایمان کے اندر خلل اور نقص کی بنا پریشہ کرنے سب جیز اللہ یہ سب چیز غلط ہے ہاں آنکھ سے آنسو آگے کوئی مسا نہیں ہے تکلیف ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے لیکن رونا چیخنا چلانا یہ نوحہ کرنا مہتم کرنا یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں یہ اسے ہوتا کچھ نہیں ہے اور کچھ کر نہیں سکتے آپ اللہ ربراہمن کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے اس لیے پہلے صبر ہوتا ہے بعد میں تو صبر ہو ہی جائے گا سال گزرے گا چھ مہینے گزرے گا صبر ہو جائے گا کچھ لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں پہلی عید آتی ہے کالے کپڑے پہنیں گے پہلی عید کسی بیوی کو فات ہوگی باپ کی وفات ہوگی بہن کی وفات ہوگئی کالے کپڑے پہنیں گے پہلی عید خوشی نہیں منا سکتے نا عز بلّہ اللہ نے عید خوشی کا دن منایا خوشی منائیے کوئی تکلیف کی بات نہیں اس کے اندر خوشی منائی خوشی کا دن ہے بھائی اگرچہ کسی کو فات ہوگی کوئی مسا نہیں ہے خوشی کا دن اللہ رب العلم نے منایا آپ نماز پڑھیے گھسل کیجئے اچھے کپڑے پہنیے خوشی کا دن ہے یہ آپ اس کو ماتم کا دن بنا دیں گے گویا کہ اللہ رب العالمین نے جس دن کو خوشی کا دن بنایا اسے آپ نے ماتم میں تبدیل کر دیا بہت بڑا گناہ کیا آپ نے حرام کام کا انتخاب کیا آپ نے اللہ کے نظام کو اپنے بدل دیا اللہ کے حکم کو آپ نے بدل دیا اس لیے بہت سارے لوگ ایسا کرتے عید آئے گی پری نہیں منائیں گے خوشی کپ... کالے کپڑے پہنیں گے نوزب اللہ جی ہاں اور اس طریقے سے پتا نہیں کیا کیا چیزیں لوگ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں اس پر انسان کو صبر کرنا ہے ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی تھی رو اور چیخ چلا رہی تھی ہمارے بھی اس کو منع کیا تو اس نے کیا کہا جانتے اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ کا کوئی مرا ہوتا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہمارے بھی چلے آئے بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے کون تھے وہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن, جن کے بارے تو میں تم نے ایسی سخت بات کہی ہے بعد میں دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں مجھے معاف کر دیجئے اور یہ کہنے لگے کہ اس نے کہا صبر اند صدمۃ صبر شروع میں کرنا پڑتا ہے شروع میں کرو صبر بعد میں تو ہو ہی جائے گا صبر شروع میں صبر انسان کرتا ہے یہ جی تکلیف آئی اس وقت انسان کو صبر کرنا تو صبر انسان شروع میں کرتا ہے یہ نہیں کہ چھ مہینہ سال بھر گزر گیا اس کے بعد انسان صبر کرتا ہے تو وہ تو صبر ہو ہی جاتا ہے میرے بھائی تو تکلیف اور وہ انسان کو صبر کرنا چاہیے تکلیف کئی طرح کی آ سکتی ہے ہمارے نبی کہ بچوں کی فات ہوئی بیٹیوں کی فات ہوئی بیو کی فات ہوئی آپ نے صبر کیا کہ کی نہیں صبر کیا آپ نے بھی صبر کیا ہمارے اما اور علماء اور صحابہ گزرے کیا ان کو تکلیفیں نہیں پہنچی انہوں نے بھی صبر کیا صبر کرے انسان زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ رب الامین کو ناگوار گزرے اللہ کے سرخ حدیث اللہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے یہ سب الدہ کو گالی دیتا ہے وہ اندر میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں وہ کلب العلب اور نہار رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں جی انسان زمانوں کا ہمارے لیے برا ہے زمانے کی بربادی زمانے کی ہلاکت زمانہ میرے ساتھ ایسا زمانے کے خالق اللہ رب العمن آپ زمانے کو گالی دیتے گوئے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے اللہ ہی مسبب السباب ہے سبب کو گالی دیا آپ نے گوئے کہ اللہ رب العامن گالی دیا ساری چیزیں میرے بھائیوں نہیں ہونی چاہیے سب ایمان میں خلل ہے یہ عقیدے کے اندر کمی ہے لہذا انسان اس طرح کی ساری باتیں کرتا ہے ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے امام احمد بلحم الرحمۃ اللہ کی بیوی کا انتقال ہوا صبح انہوں نے دوسری شادی کی تھی کوئی آج کر پائے گا میں سے ایسا کوئی نہیں کروڑ پائے گا امام احمد برحمبل رحمت اللہ علیہ جنہیں امام و سنت اور کہا جاتا ہے کیونکہ مرد پر کوئی ماتم نہیں ہے مرد کسی پر ماتم نہیں ہے لیکن مرد پر سوگ منانا نہیں ہے عورت پر سوگ منانا ہے کہ شوہر پر چار مہینہ دس دن باقی کسی اور کی وفات پر زیادہ تین دن وہ سوگ منا سکتی ہے مرد کے لیے سوگ ہی نہیں ہے کسی کی بھی وفات ہو جائے وہ سوگ نہیں منا سکتا چاہے بیوی کی چاہے باپ کی چاہے بہن کی چاہے بیٹی کسی کی وفات ہو جائے مرد کے لیے سوگ منانا حرام ہے سوگ کا تعلق عورت کی ذات سے ہے کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے عورت کا قوام ذمہ دار مرد ہوتا ہے عورت کے پر سب سے بڑا حق اللہ کے بعد نبی کے بعد مرد کا ہوتا ہے اسی لیے ہمارے بھایا کہ اگر میں عورتوں کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو ان کو دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی سب سے بڑا حق ماں باپ کا رہتا بیٹی پر آپ نے بیٹی کی شادی کر دی آپ کا حق نیچے آ گیا اب اس کے شوہر کا حق آپ سے بڑا ہو گیا اس کے شوہر کا حق بڑا ہو گیا آپ نے کہا کہ میں اور مرد کو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدا کرے نہیں کہا اپنے باپ کا سجدہ کرے, یا اپنے سجدا کا سجدہ کرے اس لیے کہ شادی کے بعد سب سے بڑا حق مرد کا ہوتا ہے مرد قوام ہے ذمہ دار ہے اسی لیے وہ چار مہینہ دس دن سوگ بنائے گی لیکن مرد کے لیے جائز نہیں کسی کی وفات پر سوگ بنائے حرام ایسا کرنا اس کے لیے تو ہمیں تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے ایمان کی کمی ہوتی تب انسان صبر نہیں کر پاتا جتنا ایمان مضبوط ہوگا دینے والا اللہ لینے والا اللہ ہر خلاص مسئلہ حال ہے اس میں رونے اور چیخنے اور چلانے اور کہ ایک بات کیا ہے جی ہاں تو یہ تکلیف اور وہی انسان کو سبر تو سبر تین طریقہ اللہ کے بعد پر قائم رہنا جمع رہنا اور معصیت اور نافرمانی سے دوری اختیار کا نمبر دو نمبر تین جو تکلیفیں آئیں مسئیبتیں آئیں ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں پر سبر کرنا یہ تین طرح کا صبر ہوتا ہے اگر انسان صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عجل سے نوازتا ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ اسے عجر دیتا ہے تو وہ اس طبیل ہی اللہ کی عبادت پر قائم رہیے جب تک انسان کو موت نہ آ جائے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا یہ صوفیہ ہیں اہل بات اہل بداعت ہیں جو سرب سالین کے عقید و مناج پر نہیں ان کے ہاں ہوتا ہے کہ خلاص اب ہم عبادت نہیں کریں گے اس لیے آپ دیکھیے لوگوں کے ہاں. لوگ نمازے نہیں پڑھتے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں کہتے خلاص اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہم تو ایسے درجے پر آ کہ وہاں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے نوز بلک اللہ نبی نبی کو نہیں معاف کیا اللہ نے انبیاء کو نہیں معاف کیا حکم دیا کہ عبادت کرو اور وہ عبادت کرتے تھے اور آج ہم کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان اس درجے پہنچ گیا اس کے لیے سب کچھ معاف ہو گیا جی ہاں تو یہ سب صوفیہ لوگ ہیں جی ہاں و تعلم عبادت ہی تعلم له کیا تم اس کا کوئی ہمسر پاتے ہو یا اس کا ہم نام یا اس کے برابر کسی کو پاتے ہو کہ اللہ رب کے کی طرف سے چیلنج ہے کہ نہیں پاتے تم انکار کیا اللہ رب العمن اللہ رب کوئی برابر نہیں ہے کسی بھی چیز میں اللہ کے ذات کے اعتبار سے اس کے اصما اور صفات کے اعتبار سے اللہ کے افعال کے اعتبار سے کوئی اللہ رب کے برابر نہیں ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رامن کے ساتھ شیر کرتا لہذا اس میں نفی کی گئی ہے سمی کی سمیع ہوتے ہیں برابر یعنی مثیل۔ اور اللہ کے برابر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی ہے تو اللہ رب العلمین یہاں اس کی نفی کی ہے کہ اللہ رب الامن کے کوئی برابر نہیں ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو یہاں اس بات کی نفی کی گئی اس لیے اس کو منفی یا سلبی صفات کہا جاتا ہے اللہ رب العامن نے ایک جو ہے عام قاعدہ بتایا کہ اللہ رب الامن کے برابر کوئی نہیں ہے تو یہ منفی صفت گویا کی اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں اللہ نے اس کا انکار کیا اس کی نفی کی ہے آگے اور بھی مسلم رحمتہ اللہ علیہ بہت ساری ایسی چیزیں یا بہت ساری ایسی باتیں نقل کریں گے جو اللہ کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے بری ہے جیسے اس سے اللہ بری ہے کہ اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے تھے وہ اللہ کے برابر ہیں ہماربی کے پاس ایک آدمی آیا اس کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے گا اور آپ چاہیں گے ہمارے بھی نہیں کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اگر یہ کہنا ہو تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا پھر آپ چاہیں گے لفظ آپ استعمال کریں تو یہ کہنا آپ کے لیے درست ہے لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں بھائی جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا اللہ تعالیٰ اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا ایسا کہنا حرام ہے یہ ایسا کہنا جائز نہیں کیونکہ لفظ اور برابری کے لیے آتا ہے برابری کے لیے اس لیے ہمارے شیخ ادوزمان صاحب کہتے ہیں ہمیشہ لفظ اور پر غور کیجیے لفظ اور پر اور غور کرو کیونکہ لفظ اور یہ برابر کے لیے آتا ہے کہ نہیں ہے برابر کے لیے اس لیے اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے ہم کیا کہیں بھئی وہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہیں گے پھر آپ جو کوشش کریں گے آپ کی کوشش سے چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالی کی طرف نسبت کیجیے اس کو پھر استعمال لفظ استعمال کیجیے تب انسان کیونکہ پھر بات کے لیے آتا ہے اور برابری کے لیے آتا ہے جی ہاں جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئے اور آپ کے ساتھ تو آپ دونوں ساتھ میں آئے تو یہ اور کا جو لفظ ہوتا ہے برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے جی اس لیے یہ لفظ استعمال کرنا اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کسی اور کے لیے اللہ کے ساتھ اگر ہمیں کہنا تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گویے گا پھر آپ کی محنت سے آپ کی کوشش سے آپ کوشش کریں گے تو ان وہ چیز ہو جائے گی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس طریقے سے انسان کہنا یہ نہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے گویا کہ آپ نے اس آدمی کو اللہ کے برابر کر دیا یہ اللہ ابامین کے ساتھ شیخ ہوتا ہے اس لیے اس سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے اللہ بلامن کے لیے کوئی, کی... کے کوئی برابر نہیں ہے تو اس میں اللہ ابلامن کے برابر ہونے کی نفی کی گئی یہ بھی منفی صفات میں سے ہے اور آگے وحسن رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری صفات بیان کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ حب المین ہمیں توحید پر قائم رکھے عقیدے پر قائم رکھے ایمان کامل اللہ تعالیٰ ہمارے ادھر پیدا کرے اور ہر طرح کی شرک البداد اور, اور خلافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے امین و صاحبہ محمد اللہ علیہ و صاحب اجمین وزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ